صورت امبیا جی رابط سورہ امبیا بسور توحا پہ پابق دلائل نکلیا نیز سورہ توحا کے آخر میں فاسط العمون سے قرب قیامت کا بیان تھا اس صورت کے ابتدا ایک اکترا ولی سے قرب قیامت کا بیان ہے خلاصہ داو سورت ہے حسر علم الغیب فی ذات اللہ اس پہ تین دلائل لکلیا ایک دری نقلی جمالی داستلائل تفصیل یا ایک دلیل وار علاوازی زجرہ شکوے زال شبہ تفریفات کا ایک ایک ترابل سے حساب ہم یہ شکوہ ہے جین کا شکوہ ہے منکرین قیامت کا شکوہ شکوہ منکرین قیامت آ میرے عزیز اگر یوں مانا کرو نا کہ قریب ہو گیا واسطے لوگوں کا حساب کا تو یہ مانا مناسبی ہی نظرتا یوں مانا کرو قریب ہوتا جا رہا ہے کیا؟, کیا مت روز بروز کیا ہے جی قریب نہیں ہوتی جا رہی یہ جی مانا کرو قریب ہوتا جا رہا ہے واسطے ان منکرین کرین کے وقت تو حساب ہیں ان کے حساب کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے واسطین منکرین کے ان کے حساب کا وقت باؤں کی غفلات ہیں اور وہ غفلات میں پڑے ہوئے ہیں مورزون اعراض کرنے والے ہیں تیاری سے تیاری نہیں کرتے قیامت کی ما جاتی من ذکرین اب تشریح غفلت ہے تشریح غفلت نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے تازہ تازہ ایک قرآن اترتا ہے نا تو تازہ نصیحت آتی ہے نصیحت تازہ تازہ مگر سنتے ہیں اس کو اس حال میں کہ ہنسی کرتے ہیں مزاقیں مزاقیں کرتے ہیں وہ آپس میں کہتے تھے سورت ان ہے وہ سورت بکرا ہے تو ایک کہتا کہ ان تجھ کو دوں گا بکرا میں گائے کو میں کھاؤں گا توان کبوت کو کھانا ایسے بدماشتے ہوں گے ہنسی کرتے ہیں لاہی تنقو بہم درا حالے کے غافیل ہیں ان کے دل و سر و نجوا یہ شکوا ہے اور پوشیدہ کیا سرگوشی کو ظالم لوگوں ہونے یہاں ایک نہوی نکتا سمجھو بھائی فیل کا فائل ہو اس مظاہر تو قانون کیا ہے وہ ہے دل فیل ہو آبادا فیل ہمیشہ واحد آتا ہے چاہے فائل جمع کیوں نہ ہو لیکن اسر رو کا فائل ہے اللہ زین ظالم یہ جمع ہے تو اسر رو کیوں جمع ہے اس کو کیا ہونا چاہیے واحد ہونا چاہیے تو اس کا جواب آسان ہے کہ اللہ زین ظالم اس کا فائل نہیں ہے اس کا فائل وہی واو ہے ضمیر اس کا فیل ہے انجوا کیا ہے مفول ہے اور اللہ زین موصول سے لا یہ بدل ہے یہ کیا بنے گا او گاؤں سے بدل بنے گا واؤ سے پوشیدہ کیا سرگوشی کو ظالم لوگوں نے حال ہاضا اللہ باشار و مثل و قوم اس کے اوپر حاشا لکھو شبہات متعلق رسول و قرآن یہاں سے شبہات شروع کر دے انہوں نے شبہات متعلق رسول و قرآن حال حاضہ اللہ بشرم اسلو نہیں یہ مگر بشر تمہاری طرح یہ کس پہ شبہ کیا اور رسول کے یہ شبہ متعلق رسول ہے نمبر ایک رسول کے مطالق یہ شبہ کیا کہنے لگے کہ نہیں یہ مگر بشر تمہاری طرح بشر رسول نہیں ہو سکتا آفتاون شیر کیا بس آتے ہو تم جادو کو کہ کس کے متعلق ہے شبو آ لکھ لو شبھو متعلق قرآن نمبر دو کیا پاس آتے ہو تم جادو کو حالانکہ تم دیکھتے ہو کال ربی یا یہ جواب شکوا ہے کال فرمایا حضور نے رب میرا جانتا ہے سب باتوں کو جو آسمانوں میں زمین میں وہی سننے والا جاننا جب اللہ سب باتوں کو جانتا ہے تو ان کافروں کی بکواس کو جانتا ہے نہیں جانتا ہے سزا دے گا بل کالو اظہاس و یہ شب نمبر تین شبھ نمبر تین قرآن کے متعلق بلکہ کے کہتے ہیں یہ پراگندہ خیالات ہیں بل اخترا ہو شبھ نمبر کتنی چار یہ بھی قرآن کے متعلق بال کے گھاڑ لیا اس کو بل ہوا شاعر چوبہ نمبر کتنی جی پانچ یہ کس کے متعلق حضور کے متعلق بال تو شاعر ہے پس چاہیے لائے ہمارے پاس کوئی بوجھزا یا کوئی نشانی جیسا کہ بھیجے گئے ساتھ اس کے پہلے لوگ پہلے لوگوں کے سامنے جب موجات آتے تھے ایسا کوئی موجائ فرمیشی جواب شکوا ما من فرمایا لی قوم نے مان لیے تھے کیا اور قوم سمود نے جب اونٹ نہیں دے کے مان لیا انہوں نے وہ کہ وہ میاں مردے تو نہیں ہو. قوم سمود کے پاس جو اونٹ نہیں انہوں نے مانا تھا جب انہوں نے نہیں مانا تم بھی نہیں مانو فرمائش بھائی نیچر وغیرہ کریں گے کیا جواب یہ شکوا نہ ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جن کو ہم نے ہلاک کیا باوجود فرمایشی موضوع کے آفام جو منو کیا یہ ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے وما ارسلنا کا اللہ رجالن ازالہ شب اول یہاں سے چاند شبہات کے جوابات ہیں چاند شبہات کے جوابات ہیں پہلے شبوں کا جواب پہلا شبہ وہی تھا پرانی چال بے ڈھنگی کیا کہتے تھے کہ نبی بشارت نہیں ہوتا فرمایا نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے مگر مرد بشار بھی تھے اور کیا تھے مرد تھے نور جو ہے نا وہ نور مرد نہیں ہوتے آج جبریل کو کوئی نہیں کہہ سکتا مرد ہے یا عورت ہے مگر مرد کے وہی کرتے ہم طرف ان کے پاس پوچھو اہل علم سے اعلی ذکر اہل علم وہ اہل کتاب اگر تم نہیں جانتے اس بات کو وما جالنا ہم جا سدا شبو ثانی کا اضافہ پہلا شبہ یہ تھا کہ نبی بشار نہیں ہوتا اس کا جواب دیا سب نبی بشار تھے آپ دوسرے شبوں کا اضافہ دوسرا شوبہ یہ تھا کہ نبی کو نور ہونا چاہیے کیا نور تو فرمایا نور تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے پہلے نبی کھاتے پیتے تھے یا نہیں یہی یہ فرمایا اور نہ کیا تھا ہم نے ان کو ایسے جسم کہ نہ کھاتے ہوں کھانا آگے سمجھ یعنی وہ نور تھے بماکانو خال دین یہ تیسرے شبوں کا اضافہ تیسرا شبوں نے ایسے کیا با یہ چند روزہ بہار ہے جی محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے چند روزہ یہ دعوی رہے گا یہ مر جائے گا جان چھوٹ جائے گی فرمایا کیا پہلے نبیوں کو موت نہیں ہے کیا ہمیشہ تو کوئی نہیں رہتا یہی ہے وما ماکان خالدین تیسرے شبوں کا اظارہ سما صدق نام الواد یہ چوتھے شبوں کا اظہارہ چوتھے شوبہ یہ ہے کہ حضور اور صاحبہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی اسلام کو کامیابی دے گا پتا دے گا اور کافر عذاب میں مبتلا ہوں گے اب یہ کہنے لگے وہ کہاں ہے وہ کامیابی کہاں ہے تو فرمایا اللہ تعالی وعدہ پورا کریں گے ان کے ساتھ بھی کیا ہمارے ساتھ بھی سما صدق نلواد چوتھے شبوں کا اضالا پھر سچا کر دکھایا ہم نے ان کو وعدہ پہلے نبیوں کو پان جین پن نجات دی ہم نے ان کو اور جن کو ہم نے چاہا سات مومنین کو واہل کرم مسرفین اور حالات کیا ہم نے کس کو مشرقی کو تو تمہیں بھی ڈرنا چاہیے تمہیں ہلاک کریں گے اور حضور کو کیا دیں گے کامیابی دیں گے لقد انزلنا کتاب تم ترغیب رال قرآن پختہ بات ہے کہ اتارا ہم نے طرف تمہاری کتاب کو قرآن عظیم الشان کہ اس کے اندر نصیحت ہے تمہاری افلاتا کلون کیا پل نہیں سمجھتے تم سمجھو قرآن کے اندر نصیحت ہے واقم کا سمنا میں کریا تین تخویف دنیاوی تخویف دنیاوی بھی ہے اور تفصیل احلات بھی ہے پہلے کیا تھا جی وہ اہلک نل مسرفین. ہم نے مشرقین کو ہلاک کر دیا کیسے ہلاک کیا اس کی تفصیل تفصیل اہلاک اور نمونہ اور تخلیف دنیاوی ایک کام کی تمیز کس کو بناؤ گے جی میں نے کرنا پہلے کیا کرو پر میں بہت سی بستیوں کو قسمنا پیس ڈالا ہم نے کہ تھیں وہ ظالم وہ انشانہ اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو یہ تفصیل علاق آ رہی ہے تخوی دنیا بھی پلمبا سنا باسنا کیفیت عزاب پہلے تو کیا کہتے تھے جی عذاب نہیں آئے گا نہیں آئے گا لیکن جب عذاب دیکھا تو بھاگنے لگے کیا کرنے لگے بھاگنے لگے ہم نے کہو کہاں بھاگتے ہو واپس آ جاؤ نا آ. تم عذاب کو مانگتے تھے محبوب چیز تھی تمہاری کیفیت عذاب پر جب دیکھا انہوں نے عذاب ہمارے کو اچانک وہ اس عذاب سے بھاگنے لگے یا کو حضرت شاہ صاحب مانا کرتے ہیں یارکوزون کا ایڈ لگانے لگے کیا مانا ان کا بہترین ہوتا ہے یارکوزون جو ہے نا محاورے سے ہے را کا زداب آدمی گھوڑے کے اوپر سوار ہونا تو گھوڑے کو بگاتا ہے تو یہ پاؤں مارتا ہے ایڈ یا نہیں ایسے یہ ہے یارکوزون ایڑ مارنے لگے یاد گھوڑے بگاتے ہیں پھر میں لا تر شاہ سب کے معنی معنے ہوتے ہیں لیکن سمجھنا ان کا مشکل ہوتا ہے آپ نوجوان نہیں سمجھ سکتے لا تر کزو نہ ایڑ مارو کوئی بھاگو نہیں اور لوٹاؤ طرف اس سامان کے ایش دیے گئے تم بیچ اس کے ادھر لوٹاؤ مساقم اپنے مکانوں کی طرف لوٹاؤ تاکہ تم سے سوال کیا جائے کہ صاحب بہادر کیا گزری سوال کیا جائے کیسے سوال کہ صاحب بہادر کیسے گزری کہ دو تار جوتے لگے دماغ درست کا لو یا ویلنا اقرار جرم انہوں نے جرم کرنے کر لگے ہم ہے ہماری بربادی باقی ہم ڈالے تھے پر ہمیشہ رہیے پکار ان کی شور و غل یہاں تک کہ کر دیا ہم نے ان کو حسیدان خامدین کٹے بجھے یہ مانا لکھ لو پھر میں سمجھاتا ہوں یہاں تک کہ کر دیا ہم نے ان کو کٹے بجے بھائی حسید کہتے ہیں اس کھیتی کو جو کاٹ دی جائے کس کو جو کاٹ دی جائے کھیتی حسید بنے معصوم اور خامدین ایک خامدت نار سے ہے آگ جب بجھ جاتی ہے تو وہ بھی ختم نہیں ہو جاتی تو ان کو بھی ہم نے کیسے کر دیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آس تو نابو یہ کٹے بجے یہاں تک کہ کر دیا ہم نے ان کو کٹے بجے وما ماہ خلق نے سماول ارسال کے بعد توحید کا بیان اور دلیل اکلی نمبر ایک اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار یعنی تماشا کرنے والے زمین و آسمان کو ہم نے اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اس کا تماشا دیکھیں تماشا کرنے والے اچھا جی آگے جو ہے نا آیات اس کے سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ عام لوگ ہیں نا لوگ اور چھوٹے چھوٹے تماشے دیکھتے ہیں کتے لڑاتے ہیں بندر لڑاتے ہیں یہی یہ تماشے دیکھتے ہیں چوٹے چھوٹے اونٹوں کو لڑا لیا کتوں کو لڑا لیا بندروں کا تماشا دیکھ لیا لیکن جو بادشاہ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے وہ تماشا دیکھتے ہیں اپنی شان کے مطابق وہ جیسے میں نے ارد کیا تھا کہ دلی کے اندر مسمر ازم کی ایک قلع چلتی تھی ہر آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا کہ میں بادشاہ بنا بیٹھتا ہوں پاؤ جائے میرے سامنے تو بادشاہوں کا تماشا ان کی شان کے مطابق ہوتا ہے اب اللہ تعالی فرماتے ہیں غور کرنا کہ میں نے زمین آسمان کو اس لیے نہیں بنایا کہ میں ان کا تماشا دیکھتا رہوں کہاں میری شان کہاں یہ مخلوق کہاں میری شان کہاں یہ مخلوق مخلوق تو فانی ہے میں باقی ہوں میرا شان ہے کہ اس کا تماشا دیکھوں جیسے بادشاہ کے شان میں سے نہیں ہے کہ کتے لڑائے میری شان میں سے نہیں ہے کہ ان کا تماشا دے ہاں اگر میں کوئی تماشا دیکھنا چاہتا تو اپنی صفات جمال کا مظاہرہ کرتا کیا اپنی صفات جمال کا مظاہرہ کرتا پھر وہ عجیب تماشا ہوتا اللہ کی صفات جمال کا مظاہرہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے نا درخت کو کیا لگی ہوئی تھی آگ لگی ہوئی تھی وہ بھی اللہ کی ایک صفت کا مظاہرہ ہو رہا تھا اس قسم سے میں مظاہرے کرتا اب بات سمجھ آئی ہے یہ آیا اتنی مشکل ہے کہ عام آدمی اس کو حل نہیں کر سکتے میں نے مثال سے حل کر دیا دیکھو لو اردنا اگر ارادہ کرتے ہم یہ کہ بنائیں کوئی کھلونا کوئی تماشا دیکھنا چاہیں تو البتہ بنا لیتے ہم اس کو اپنی طرف سے اپنی طرف سے کیا منا اپنی صفات جمال و کمال کا مظاہرہ کرتے ان کو نہ فائلین اگر ہوتے ہم کرنے والے بل نقل بل بالحق بلکہ ہم نے زمین و آسمان کی آیات کو پیدا کر کے حق کو ثابت کر دیا اور پھر حق کی بمباری پڑتی ہے کس پہ بات پہ بم جو مارتا ہے نہ حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے بال نق سے حق کے بلکہ بمباری کرتے کرتے ہم ساتھ حق کے اوپر باطل کے بس بھیجا نکال دیتا ہے اس کا دماغ کھو ہے پس اچانک وہ زائل ہونے والا ہوتا ہے والا کمبول وائر یہ زجر ہے اور واسطے تمہارے ہلاک کاتے ہو اس سے بیان کرتے ہو یہ دلی لکڑی نمبر ایک آ آگے دلی لکڑی نمبر دو لکھو خاص اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں اور وہ ہستیاں جو اللہ کے قرم میں ہیں وہ کون او ملائکہ مقربین سمجھے ہاں؟ اور وہ ہستیاں جو اللہ کے قرب میں ہیں نہیں تکبر کرتے اس کی بات سے اور نہیں کاہلی کرتے سستی نہیں کرتے تصویر بیان کرتے رہتے ہیں رات کو دن کو نہیں تھکتے امیت تاخذو یہ زجر ہے یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک بھی بناتے ہیں معبود پھر بناتے بھی وہی وہ ہیں جو مٹی سے ہوں کیا بت جو بناتے تھے پتھروں کے نہیںے بت یہ زمین سے آتے تھے آسمان تھے اتنا دماغ خراب ہے ان کا کہ خدا کے لیے شرکا بناتے ہیں کس سے مٹی سے پتھروں سے اتنی عقل نہیں جاتی کیا بنا لی انہوں نے معبود زمین سے ہم یون شیروں کیا وہ زندگی ڈال سکتے ہیں ان کو کہو تمہارے ماں جو ہیں کسی چیز میں زندگی ڈال سکتے ہیں کیا بہت hmm. ہی مردہ ہیں دوسرے میں کیا زندگی ڈالیں لوکان فیہم ہم دلیل اکلی آدی یہ دلیل اکلی آدی ہے آدی ایسے کہ آدت ایسے ہے کہ ایک ملک کے اندر دو تین بادشاہ ہوں تو آپاس میں لڑ پڑتے ہیں یا نہیں ایک بادشاہ کچھ کہے گا دوسرا کچھ کہے گا مزاج میں تبدیلی عادات میں تبدیلی اقوال میں تبدیلی اسی طرح اگر معبود بہت ہوتے تو وہ بھی لڑ پڑتے پھر فساد برپا ہو جاتا اگر ہوتے آسمان زمین ب... مع... بہت معبود سوائے اللہ کے البتہ فاسط ہو جاتے آسمان زمین ان کا نظام خراب ہو جاتا پس پاک ہے اللہ جو کہ مالک ہے عرش کا اس چیز سے کے بیان کرتے ہیں لا یوسلوا یفالو عظمت باری تعالی. خدا سے کوئی بعض پرس کر سکتا ہے نہیں بعض پرس کیا جاتا اس سے کہ کرتا ہے اور دوسرے لوگوں سے بات پرس ہوگی امتا خدو مندون آلہ یہ بھی زاجر ہے پہلے ہم نے اپنی طرف سے دلیل دی تھی لو کانفیم آلیہ تو ان کیا تھی دلیل اکلی آدھی تھی توحید کی دلیل ہم نے اپنی طرف سے دی اب مشرقین سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تم دلیل کوئی پیش کرو اپنے شرک پہ کیا بنایا انہوں نے سوائے اللہ کے معبود کل مطالبہ دلیل از مشرقین آپ فرما دیجیے لو دلیل اپنی سمجھے آ شرک کے اوپر حاضر امن مایا و ذکر امن قبلی یہی توحید بات ہے ان لوگوں کی جو میرے ساتھ ہیں میرے صاحبہ بھی توحید پہ قائل ہیں اور بات ہے ان لوگوں کی جو مجھ سے پہلے ہیں ایک مانا اب دوسرا مانا کرتا ہوں یہاں ذکر کا مانا میں نے کیا کیا ہے بات اور حاضہ کا مشار لے کر مانا ہے تو یہ توحید بات ہے اب دوسرا مانا یہ کتاب ہے قرآن جو میرے ساتھ ہے اور یہ دوسری کتاب ہے ان کی جو مجھ سے پہلے ہیں ان میں بھی توحید بیان کی گئی ہے بلکہ اکثر ان کی نی جانتے حق کو وہ اراض کرنے والے ہیں ہمار سلام قبل کا دلی نکلی اجمالی تمام انبیاء سے اور نہیں بھیجے ہم نے تو اس سے پہلے کوئی رسول مگر وہی کرتے تھے ہم طرف ان کے کہ ان اللہ بدو کالو شکوا اور کہتے ہیں بنال یا رحمان نے اولاد کو حالانکہ پاک ہے وہ کہتے ہیں رحمان نے اولاد کو بنا لیا صبح نو کے نیچے لکھو جواب شکوا جواب شکوا سات وجوہ سے تردید جواب شکوا سات وجوہ سے تردید کہتے ہیں بنا لیا اللہ نے اولاد کو صبح نہ ہو یہ وجہ نمبر ایک اللہ پاک ہے بال عباد و مکرموں و جانبر تو جن کو اولاد بناتے ہیں وہ تو بندے ہیں اللہ کے معزز لا یسپون نمبر تین نہیں سب کا کرتے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ساتھ قول کے یعنی قولی مخالفت بھی نہیں کرتے نہیں سب کا کرتے اللہ تعالی سے ساتھ قول کے قولی مخالفہ نہیں وہ بیمری یا ملوم اور وہ ساتھ حکم اس کے عمل کرتے ہیں فیلی مخالفت ہی نہیں کرتے لا یسبک نمبر تین وہری نمبر کتنی جی کیا عالم نمبر 5 جانتا ہے ان حالات کو جو آگے ان کے اور پیچھے ان کے بلا یشپاؤں نمبر کتنی جی چھ اللہ عالم الغائب ہے وہ نہیں ہے اور نہیں سفارش کریں گے کیا مت کے دیں مگر جس شخص کے لیے اللہ پسند کرے گا نمبر چھ وہ خیشیت ہی نمبر ساتھ اور وہ اللہ کی حیبت سے ڈرنے والے ہیں یہ سات وجوہ سے تردید کی گئی کہ جن کو تم اولاد بناتے ہو وہ کون ہیں؟ اولاد نہیں خدا کے کیا ہیں بندے ہیں مکرم معذت وہ من کل یہ غالبیت واری تعالی کا بیان ہے وہ بندوں کی مغلوبیت کا بیان اب غالبیت باری تعالیٰ کا بیان اور جس نے دعویٰ کیا نا ان میں سے کہ تحقیق میں معبود ہوں سوائے اللہ کے تو یاد رکھنا یہ شخص سزا دیں گے ہم اس کو جہنم کی اور اسی طرح سزا دیتے ہم ظالموں کے سنت اللہ اسی طرح ہے علم ذر اللہ نقافر ہوں دلی لکڑی نمبر تین دلی اقلی نمبر تین, دلیل اقلی نمبر تین کیا نہیں دیکھا کافروں نے کہ تاک آسمان اور زمینیں تھی منہ بند تھی منہ بند رت گا منہ بند لکھو پفتک نہ پھر ہم نے کھول دیا ان کو حضرت ابن عباس مفسر قرآن ہے یا نہیں رئیس المفسرین ہیں حضرت ابن عباس بچے تھے نوجوان اور ابن عمر کا سن بڑا تھا ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کو مفسر نہیں سمجھتا تھا کہ کل کا بچہ ہے یہ مفسر بن گیا ہے بائی سے لوگوں نے مفسر بنا لیا ابن عمر, کا عمر عمر بڑی تھی سن بڑا تھا وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا ابن عمر کہتے ہیں اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا مطلب بتاؤ کانتا رت کن فتک نہ ہو یہ کس کے پاس ہے آدمی عمر کے پاس کس کا مطلب بتاؤ کانتا رت کن فتح مجھے مانا نہ آیا دیکھنے لگا مائنے کہا یار وہ چوہار سے پوچھے ابن عباس سے جو دعوی کرتا ہے مختصر ہونے کا ان کے پاس گیا وہ اس نے جواب دیا کہ آسمان کا بھی منہ بند تھا یعنی بارش نہیں برستی تھی زمین کا منہ بند تھا کہ اس سے سبزے نہیں اگتے تھے کھیتیاں باغات کچھ نہیں اللہ تعالی نے اس کا منہ کھول دیا بارش کے لیے اس کا منہ کھول دیا کس کے لیے نباتات کے لیے ابن عباس نے مانا بتایا میں نے کہا میرے پاس آنا میرے پاس آ گیا کہنے کہا ابن عباس نے یہ مانا بتایا میں کہ کن پکڑی بیٹھوں اب ہم نے کیا پکڑ لیے کان کے واقعی ابن عباس کون ہے رئیسول مفسرین ہے عباس تو ابن نمار نے بھی تصمیم کیا ان کو دیکھو جی تو آسمان زمین سارے کے سارے کیا تھے جی منہ بند تھے وہ ہما ہم نے کھول دیا ان کو بس جالنا بھنے کھلکنا اور پیدا کیا پانی سے ہر وہ چیز جو کہ جاندار ہے پیدا کیا پانی سے ہر وہ چیز جو کہ کیا ہے جان جتنی جاندار چیزیں کس سے پیدا ہیں پانی سے پیدا ہے نا صاف کیا پگ نہیں مان لاتے اور کیا ہم نے زمین کے اندر بھاری بوجھ وہ کیا ہے بھاری بوجھ پہاڑ لے اللہ تمیدہ ان کے بعد لامقدر ہے تاکہ نہ حرکت کرے ساتھ انسانوں کے زمین اور کیا ہم نے بیس زمین کے کشادراہیں تاکہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکیں اور کیا ہم نے آسمان کو چھت معاف وہ ہم انیات مور اور وہ آسمان کی آیات سے بھی راج کرنے والے ہیں وہ ولوی اب نمونہ بیان کیا آیات سماوی کا نمونہ کہ وہ آسمان کی ایتوں سے راج کرتے ہیں تو نمونا دیکھیں نمونا نمونہ, دیکھ نمونہ تو سماوی وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو دن کو سورج کو اور کس کو چاند کو یہ سارے کے سارے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں مدار میں کیا گردش تیر رہے ہیں نا یعنی چل رہے ہیں سمجھے جی اب یہ کوچ چرسا پہلے جو فلاسفہ تھے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ زمین حرکت کرتی ہے سوریہ چاند وغیرہ حرکت نہیں کرتے لیکن مار فل قرآن ہے نا حضرت مفتی صاحب کی تفصیل اسی مقام پہ دیکھ لیں لکھا ہوا ہے کہ جدید فلاسفہ پہلے گردش کے منکر تھے اب وہ بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں کہ یہ گردش کر رہے ہیں سورج چاند وما ماہ جاننا باشن من قبل کا بالکل خل یہ یاد آئے سالس کا شب و سالس جو تھا نا اس کے جواب کا یاد ہے او پہلے شب و سالس گزر چکا تھا بما کانو خالدین پہلے دو رقو پہلے کی بات ہے کہ حضور کے بارے میں کہا کہتے تھے کہ یہ پوت ہو جائیں گے جان چوب جائے گی ہماری اور تیسرا شبہ انہوں نے یہ پیش کیا اس کے جواب کا یادہ ہے فرمایا جتنی بشارائے ہیں ان کے لیے ہمیش کی ہے ہمیش کی کس کے لیے ہے اللہ کے لیے یہ, یہ زاجر بھی ہے اور جواب بھی ہے اسی شبہ سالس کا اور نہیں کیا ہم نے واسطے کسی بشار کے تجھ سے پہلے ہمیشہ کی آفائی مت کیا پس گر آپ فوت ہو گئے تو یہ کیا یہ ہمیشہ رہیں گے کل نفس سن کا تل موت سنت اللہ ہمارا تو طریقہ چلا ہے کہ ہر جی اے سمجھ ہر متنفس چکھنے والا ہے موت کو باقی دنیا یہ دارال ہے اور نبلو کم بھی شعر بالخیر کتنا اختبار خدا مندی اور آزماتے ہیں تم کو سات تکلیف کے اور خوشحالی کے شر سے مراج کا ہے برائی نہ دنیا کی تکلیف اور خیر سے مراج کا ہے دنیا کی خوشحالی اور آزماتے ہیں تم کو سات تکلیف کے اور خوشحالی کے آزمانا وہ ایسے ہے نا کوئی دنیا میں کوئی رو رہا ہے کوئی ہنس رہا ہے. ہے یا نہیں کوئی خوش بیٹھا ہے کوئی غم بیٹھا ہے مولانا کا ایک شیر ہے بڑا بہتری وہ فرماتے ہیں اے مولا تو نے بلبل بل کے کان میں کون سی بات ڈال دی ہے کہ بلبل بل کی چونچ میں محبوب بھی ہے پھر بھی رو رہی ہے بلبل بل جب پھول کی پتی منہ میں ڈالتی ہے روتی ہے چیختی ہے یا نہیں وہ ہر وقت رو رہی ہے چاہے محبوب بھی چونچ میں ہے اور گل ہر وقت ہنس رہا ہے اے اللہ تو نے گل کے اندر کون سی بار ڈالی ہنس رہا ہے اور بول بل کے اندر کون سی بات ڈالی ہر کیا رہی ہے چاگرت بگو شی گل سخن گائی کے خاندان گل کیا کر رہا ہے ہنس رہا ہے بگو گل جے سخن گفتائی کے خاندان چرمودائی کے نست ایک خاندان ہے یہ کیا ہے نالان ہے اللہ تیری قدرت کے نظارے ہیں آزماتے ہیں تم کو ساتھ تکلیف کے اور خوشحالی کے آزمانا اور ہماری طرف سب لوٹائے جاؤ گے تم وائے زارا کل کافر یہ بھی زاجر ہے جیسے آج کا لوگ کہتے ہیں نا کوئی وہاں بھی جا رہا ہے منکر جا رہا ہے وہ کہتے ہیں بتتی یا کہتے وہاں بھی جا رہا ہے پیروں کا من جا رہا ہے ہاں کا من آج کل کیا کہتے ہیں داشت گرد جا رہا ہے کیا اب ایک بات بتاؤ بتانے کی نہیں ہے لیکن عجیب تمہاری جائے ہمارے علاقے میں رواج ہے ٹوپی کے برکے کا وہ سادہ برقع نہیں ہوتا دیہاتوں میں سادہ برکہ ہے ٹوپی ہوتی ہے وہ سادہ ہوتا ہے یہ فیشنی برکا نہیں اور میری بیوی کا جو ہے وہی وہ برکہ ہے سادہ ٹوپی والا ادھر سب کے برکے جو ہیں کیا ہیں فیشنی ہے وہ پرسوں گئی ہسپتال تو برکہ اس کا کیا تھا ٹوپی والا تو عورتوں نے کھل بلا نے چاہ جی دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد یہ حال حال تو بڑا جان کر دیا کہ بر کے کہتے ہیں کوئی دہشت گرد یعنی اتنا غلط طریقے پہ چلے گئے کہ صحیح چیز بھی ان کو صحیح نہیں معلوم رہی یہ ہے تو اسی طرح آج کل کا تین جی بنا دہشت گرد جا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تھے نا کافر لوگ وہ بھی یہی کہتے تھے وہ ہمارے پیروں کا منکر جا رہا ہے ہمارے معبودوں کا منکر جا رہا ہے دیکھو جا رہے مذاق کرتے تھے وہی چیز ہے زاجر ویزا راک اللہ جی جب دیکھتے ہیں تو اس کو کافر لوگ نہیں بناتے تو اس کو مگر مزاق کیا ہوا کیا کہتے ہیں حاض اللہ جی کیا یہی صاحب ہیں جو تذکرہ کرتے ہیں تمہارے معبودوں کا یعنی تمہارے پیروں کے منکر یہی ہیں بھائی حضور فرماتے تھے نا کہ تمہارے معبودوں کے اختیار میں کچھ نہیں اللہ نف نقصان کا مالک ہے کیا یہی صاحب ہیں اللہ بھی جو تذکرہ کرتے ہیں تمہارے معبودوں کا اللہ نے فرمایا میرے محبوب پہ تو اعتراض کرتے ہیں اس نے میرے ساتھ عشق لگایا ہے تم میں مجھ سے انکاری ہو مجھ سے کیا ہو انکاری ہو ذکر رحمان کے منکر کافر کرو خود ان کی اپنی حال یہ ہے کہ سات توحید رحمان کے ذکر میں توحید سات توحید رہمان کے منکر ہیں تو قابل اعتراض ان کی بات ہے یا حضور کی یعنی کہ بھئی ان کی بات ہول کال انسان اجل جبیلت انسان فرمایا یہ ہر وقت کہتے ہیں عذاب عذاب عذاب اصل انسان کی جبلت میں اجلت ہے کیا ہے اجلت ہے تھوڑا سا آدمی بگڑتا ہے بیوی بی کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ تو اپنے آپ کے مطالعے نہیں کہتا میں مر جاؤں مر جاؤں یہ اجلت ہے اس کے اندر جبلت انسان پیدا کیا گیا انسان اجلت سے سوری تم آیا تھی تم اجلت نہ کرو ان قریب دکھاؤں گا میں تم کو اپنے آیات آتے قہریا عذاب کی آتے پس نہ جلدی کرو مجھ سے وہ یہ کولوں نہ شکوا اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے کیا کا وعدہ یا عذاب کا وعدہ لو یا عالم الزین جواب شکوا پر عذاب نہ مانگو نہ دنیا کا عذاب نہ قیامت کا دیکھ لو کاش کے جان لیتے وہ لوگ جو کافر ہیں جبکہ نہ روک سکیں گے اپنے منہ سے آگ کو اور نہ اپنی پیٹوں سے روک سکیں گے اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے کاش کے اس کیفیت کو جان لیتے نا تو عذاب کا مطالبہ کرتے نہ کرتے عذاب کا مطالبہ سمجھے بلتا ہیں تان بل کے آئے گی ان کے پاس کیا اچانک بس بدہواس کر دے گی ان کو تب تو منا بد ہب کر دے پس نہ تو طاقت رکھیں گے اس کی آمد کے رد کرنے کا لوٹانے کا اور نہ مہلت دیے جائیں گے آپ ان کے شکوہ اور جواب شکوہ کے بعد اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں تسلی خاتم الانبیاء اے میرے محبوب پختہ بات ہے کہ اشتزاقی کی ساز رسولوں کے تو سے پہلے پس نازل ہوا ساتھ ان لوگوں کے جو مسخری کرتے تھے وہ عذاب